وقین شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تنزیل الكتاب من اللہ ان في السماوات والارض لآیات ہام اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور دانا کی طرف سے ہے بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به, فأحيى به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته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 يسمع آیات اتَّخَذَهَا بن علی لَهُمْ عَذَابٌ اثر ہر جھوٹے گناہ پر افسوس ہے کہ اللہ کی آئےتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں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 ما كانوا فيه مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں سبق نہیں رکھتے ان سے گزر کریں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 اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ام وخلق الله بالحق ولتجزى ولتجزى كل نفس بما وهم لا أنا يَحكُون وَخَلَقَ اللهَّهُ السمواتِ وَالْأَربَ الحَقِّ وَلتُجِز وَلتُجِذا كلُّ نَفسِم بِمَا كَسَبَت وَهُ لا يُظم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 وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم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 اليوم تجزون مَا كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين الَّذِينَ تَكُنْ عَلَيْكُمْ فَشْتَكْبَرْتُمْ فَشْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا اور آسمانوں اور زمین کی بات اللہ ہی کی ہے اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هدوا وغرتكم الحياة الدنيا الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور کہا جائے گا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 اور وہ غالب اور دانا ہے